چودویں پندرو لیا ابو دی نگاہ عورت سے ابو حنیفر ہو نہ تو میرے زمانے کو اللہ تعالی قرآن مجید نشانی بیان نہیں کی ون کلمہ منافق پڑھتے ہیں اِذَا ظَكَرَ اللّٰهُ وَجَلَّت قُلُوبُهُمْ اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ظَكَرَ اللّٰهُ وَجَلَّت قُلُوبُهُمْ محبوب المؤمن نے مومن وہ نہیں میرا نام چیو تے دل کم ونجن ڈر ونجن جردے نہیں تو بے ایمان مومن ہے اللہ کلمہ نصر فرمایا ہر کے عمل عز عذاب حد بود مست مومن کافر مطلق دو نشان قرآن مجھے اور اور دا پہلا مومن حق تلن والا کم دے رہے ماسا دے صادقین سچے لوگ میں بچ ہوئی دل جو ہے ہر وقت خیش کرے بےمان حق سونی نہیں سکتا متلاقا پھر بےمان یہ بھی کہنا فرمایا پنجو نہ تھی منافی کی مارو سے بےمان یہودیت کو عملی طور رائج کی تکنی حق سونی نہیں سکتا سبحان اللہ بلو بیمانے سونی نہیں سکتا بیمانے اندر نہ اندر, اندر کلمہ نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی شہر ایک وستی ہے جا آپ بھی جو نہیں کون صاحب بصیرت آبتہ خلیفہ کچھوں نے وستی رہا کیا حالا یا حضرت کلمے پڑھانا لے سارے ہن مومن صرف چیئے ایمان موجہ کرے ایمان کے کو دین دینے مت پتا ہی بلکہ بزرگ مرد ہر ہر بے وقوف دین کیوں دینے اتر؟ دی, دی, دی گئی دبکری دھر وہ مر گئی دب دبکری دی, دی گئی اتری گھر ار گئی موہ میں بے نئی اندر ایمان یہ بھی کہنا جو ہاتھ سونی نہیں سکتا اسلام چلان کا مطالبہ کریں ہاتھ سو نہیں اللہ تعالی کا منافع کی کلم پڑھتے ہیں چار جلے پائے وجن بزرگ تو پہلے تلوار ان شاء اللہ کو آکو تسا روکو اسلام کو اسلام اسلام دی کی پتا اکی اگو نکے سامنے تلوار چاہتے دند نہ تو تص ہاتھ روک نہیں دے حد. کی حرکت پہ ہے سمنداز میں تے چ نہیں جائے گا بھائی حق سنیں نہ حق تک چار لانتا مالی انتیاز پیسے کو عزت بے مان سمجھے پیسے والے دی عزت کرے وہ بے مان بے ری پیس پیسے عزت عزت والا وہ ہے جرا پرہیزدار مدا اور حقیقی عزت پہ کسی وا پیسے بادشاہ کو نصیب نہیں دنیا کے بادشاہ